صلی اللہ رحمن علیہم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مرتبہ سکن شمع میں موجود تمام خران نگرامی اور تمام سامعین کو شمہ سن ایک بار پھر سلام عرب کرتے ہیں فکر سلسلے درس جو ہے درس نمبر ترپن اور پیج نمبر سیونٹی ستر اور صفحہ صدر نمبر تعلیم <coughs> صدر <coughs> <coughs> <taren 7> نمبر <coughs> <taren 7> نو <نمبر>. سے شروع ہوتا ہے اسے پیش کا اور آج کی نماز جو ہے سلاۃ المسافرین مسافروں کی نماز کے بارے میں کل تھوڑا سا بتایا تھا لیکن وہ ناقص ہو رہا تے میں نے اس کو آج کے درس کے لے رکھا ہے مسافر جو ہے وہ اپنی نماز کو قصر کر سکتے ہیں لیکن دینی چار رکتی نمازوں کو یعنی زہور عصر اور عیشاء کو دو رکت کر کے پڑھنے کو قصر بولتے ہیں دو رکت سے مراد پہلا دو رکت جس میں الحمر سات پڑھتے ہیں قلو سات پڑھتے ہیں ان رکتوں کو پڑھتے ہیں باخر میں تو صرف الحمر پڑھنے والے علم شریف پڑھنے والے جو دو رکت ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ قصر ایک تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں صرف جو ہے ظہور عصر اور عشا میں جائے اور جہاں جہاں شرائط پورا ہو جائیں مسا قصر کی ہاں جی اس کے علاوہ جو ہے باقی مغرب اور صبح میں جائز نہیں ماری صبح مغرب اپنے تین رکعت پورا پڑنا ہے صبح کی بھی دو رکعت پورا پڑنا ہے اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے باقی سنتوں میں بھی کوئی قصر نہیں ہے سنتیں پڑھنے چاہیں تو آپ ٹیم ہوا تو پڑھ لیں ٹیم نہیں ہو تو نہیں پڑھیں گے ہاں جی باقی جو ہے اس میں قصر نہیں تو شاذ اس کے لیے جو ہے مسافت کے اس میں سے چیز جو ہے اس میں مسافت ہے مسافت فرمات مثلاۃ المسافرین بہر اور مسافروں کی نماز جو ہے سر سے ہیں فرماتے اس کہہ رہی ہیں سفر پس اگر آپ کے سفر کا جو مسافت ہیں جتنا آپ نے سفر کرنے ہیں کلو مین وہ کتنا ہونی چاہیے قصر کرنے جائز ہونے کے لیے اگر آپ کے سفر جو ہے ہو شدہ اشرہ فرسخ سولہ فرسخ ہو سولہ فرسخ ہو اب یہ پرانے ایک جو ہے حساب کتاب ہے کل فرس اور ہر فرسخ اور متن صلاح سطح میالین تین میل ہو گیا ہر فرسخ تین میل کا ہو گیا پھر اور عرمت وہ کل میلین اور ہر میل جو ہے اور بات ہو اعلیٰ ہند چار ہزار خط و تن متوسن درمیان خدام کا تو اس طرح نے تو یہاں قدم میں بیان فرمایا لیکن ہم آپ کو آسانی کے لیے اس کو بتاتے ہیں یہ جو آپ نے نے فرمایا آ سولہ فرسہ ہو گیا سلاث تداشار اس کو آپ نے کا ہر فرسہ میں تین میل ہے تو سولہ کو آپ ملٹیپلائی کریں ضرب لگائیں ہاں تین میں تو اڑتالیس ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو اڑتالیس میل ہو گیا تو اڑتالیس میں آج کل کے کلومیٹر کے حساب سے جو ہے ایک اشاریہ چھ ایک اشاریہ چھ کلو میٹر جو ہے ایک میل بنتا ہے تو آپ جو ہے ہاں جی اڑتالیس کو یعنی فورٹی ایٹ کو ملٹیپلائی کریں ون پوائنٹ سکس سے ون سکس سے کریں تو یہ بن جائے گا سیونٹی سکس ایٹ ٹھیک ہے سیونٹی سکس پوائنٹ ایٹ یعنی چھہتر اشارے چھہتر اشارے آٹھ پوائنٹ بن جائے گا یہ کلومیٹر ہے چھہتر اشارے آٹھ کلو اب اس سے آپ کو سمجھنا آسان ہو گیا کہ چھہتر اشارے آٹھ کلو آپ کے سفر کے مسافت ہو سفر کی مسافت ہو تو پھر آپ جو ہے اس سفر میں آپ کو جو نمازیں آئیں گے اس نماز میں آپ قاصر کر سکتے ہیں ہاں جی اور میں دو چار اکاتے کو دو پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اسی مسافت کی شرائط پہ روزے بھی اگر آپ کو روزہ تکلیف دے ہیں پیاس ہے گرمی ہے تکلیف دے ہے تو روزہ بھی قصر کر سکتے ہیں آپ کو پھر کفارہ نہیں ہوگا روزے میں اور روزہ بعد میں آپ کو قضا کرنا پڑے گا دونوں کے لیے سب مسافت کے لحاظ سے شرط ایک چیز ہے تو ش سرما اب یہاں پر آپ کے سفر دو طرح ہے ایک دفعہ آپ صرف آج جا کے چند دن اس جگہ پر بیٹھ کر پھر واپس آنا ہے ہاں جی اسلام آباد سے ایک بندہ جو ہے لاہور جا رہے ہیں یا کوئٹہ سے ایک بندہ کراچی آ رہے ہیں تو مسافر تو آلریڈی پورا ہو گیا تو پھر آپ نے یہاں کراچی میں ایک دو دن بیٹھ کے پھر واپس جانا ہے تو آپ کا ایک طرف یہی جا جانا اور جو ہے جو اور مسافت جو چھتر اشارے آٹھ کلو ہو جائیں صرف ایک طرف تو ایک صرف ایک طرف ہی چھہتر اشارے آٹھ ہونا ضروری ہے کم از اس کم اس سے زیادہ کے تو کوئی حد نہیں زیادہ جتنا بھی ہو تو آپ کو مساو قصے ہوئے سے جائز ہو جائے گا کم از کم یہ مسافت ہونا ضروری ہے اگر آپ نے وہاں کچھ دیر بیٹھنا ہے تو ایک طرف یہ ہونی چاہیے اور اگر آپ نے آج جا کے آج واپس آنا ہے تو اس میں آپ کا چھانا اور <خصف> دونوں ملا کے <گیا> اڑتالیس میل <مئن> یعنی چوبیس میل جانا چوبیس میل آنا ہو جائے آپ کے آنا جانا دونوں ملا کے چھہتر اشاریہ آٹھ جو ہے چانجی کلو میٹر بن جائے تو آپ کا سر کر سکیں گے ولو کا نلر اور اگر ہو مسافر یوری دو ارادہ رکھتا یڈیکی پلٹ کیا جائیں بلا تب ہی نہیں زیادہ عرصہ ٹھہرے بغیر یعنی ایک دو دن ٹھہرے بغیر آپ نے آج جا کے آج واپس آنا ہے تو ہر فای ارتحال تو اس کا جانا اور روجو اس کا واپس آنا ہے دونوں معصومن حساب ہوگا پھر مسافت علقی قصر, قصر کے مسافت میں دونوں شامل ہوگا آنا جانے دونوں ملا کہ اگر آپ کا چھتریشان آٹھ کلومیٹر بنتا ہے تو آپ قصر کرنا چاہیں قصر کر سکتے ہیں ہمارے فکر روشن میں قصر کرنا واجب نے گرہ میں جیسے شاہ فرمِ آلسنت کے بعد میں ان کے لیے قصر کرنا واجب ہے قصر نہیں کریں گے اگر آپ تمام پلے اس کی نماز باتیں لیں ان کو پھر الگ سے دو رکعت قصر کرنا پڑتا لیکن ہمارے فقے میں ہمارے آسانی ہے الحمدللہ آپ کے لیے جہاں آپ قصر کر سب مسافت پورا ہونے کے بعد اور باقی سفر کی بھی شرائطیں وہ پورا ہونے کے بعد آپ قصر کرنا چاہیں آپ قصر کر سکتے ہیں پورا کرنا چاہیں آپ پورا پڑھ سکتے ہیں لیکن قصر کرنا جائز ہونے کے لیے مسافت کا پورا ہونا ایک شرط ہے یہ پورا ہونا ضروری ہے دوسرا فرماتے ہیں وہ غمین شرائط تھی دوسری شرط ایک شرط یہ ہوگا مسافت پورا ہونا ہے جی اگر آج جا کے واپس آنا ہے تو پھر تو پھر جو ہے چھہتر اشارے آٹھ سیونٹی سکس پوائنٹ ایٹ کلو میٹر ہونی چاہیے آنا جانا دونوں ملا کے اور اگر آج جو ہے کچھ دن بیٹھ کے ایک دو دن بیٹھ کے آنا ہے تو پھر آپ کا صرف سفر کا ایک طرف جو ہے چھہتر کلو ہونا چھہتر آٹھ کلو میٹر ضروری ہے یہ ایک شرط ہے دوسری شرط و امین شرائط قصر کے شرم یقون سفر ہو یہ کی ہو آپ کے سفر امواجب یا واجب سفر ہو حجی جیسے حش میں اور مصحباً یا مصطحب باث سواب حج ہو سفر ہو جیسے کا زیارت الامبیا جیسے امبیا علیہ السلام کی زیارت کو جانا ہے ولاولیا اللہ کے ولیوں کی زیارت کو جانا ہے اب او و اولیا اموات دنیا سے فوج ہو چکے ہیں ان کے آسانوں و لہ یا اللہ کے ایک ولی زندہ ہے اس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو یہ مستحف سفر ہے اور طلب العلمی اور علم کے طلب میں جا رہے مسئلہ سفر ہے طلب الحصول علم کے سفر کے ہیں اور وہ علم شریعت الخواط شریعت کے علم ہوں اور ترقن یا تریقات کے علم ہو اور حقیقتن یا حقیقتن یا حقیقت یاحقات کے علم ہوں یعنی کسی صوفی بزرگ کے سامنے کسی اللہ کی مرشد کے سامنے جا کے روحانی تربیت حاصل کرنے کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں ہاں جی تو یہ جو ہے مصعف سفر یہ سارے سفر اور مبہن یا کے سفر ایک جائز سفر ہے ہاں جیسے کہ آج دنیاوی تعلیم پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں یہ بھی جائز سفر تجارت کے لیے کاروبار کے نوکری کی تلاش میں جاتے ہیں ہاں جی کسی اچھے کام کی تلاش جاتے ہیں اور مبہن یا وہ سفر جائز سفر جیسے کا تجارت جیسے تجارت کے سفر ہے تجارت کے سفر کریں اور کس معاش یا نوکری کی تلاش میں قصب معاش کے سفر کریں اور اس جیسے اور دوسرے جائز کاموں کے لیے شرن تو ان تمام صورتوں میں پھر یہ جو قصر آپ کو قصر کرنا جائز سے نماز کو چارکاتے کو دور کرتے پڑھنا ومن لم یکن حاکز وہ جس کا سفر ایسا نہ ہو یعنی اس کا سفر نہ واجب سفر ہے نہ مصطاف ہے نہ جائز سفر ہے بل حرام بس کہ اس کی سفر اگر حرام ہے تو اس شرح میں جو ہے ولو مسافت پورا ہو رہا ہے لیکن اس کے لیے قاصر کرنا جائز نہیں ہے جیسے حرام سفر کی مثال کا جیسے رازدھانی کے لیے لوگوں کے لیے راستہ روکنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ لوٹ مار کرنے کے لیے اور جن جو ظلمت یہ ایک ظالم حکومت کے جو ہے لشکر میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں جن جو ظلمت ظالموں کے لشکر کے حصہ بننے کے لیے جا رہے ہیں اور غیر اس کے علاوہ دوسرے من الماسی شرعیہ دوسرے شرعیہ گناہ کے لیے جا رہے ہیں کوئی چوری کرنے نکل جا رہے ہیں ڈاکہ مارنے کے لیے جا رہے ہیں سفر پہ جا رہے ہیں ہاں کسی دوسرے شہر میں تو یہ سب گناہ کا سفر ہے شراب پینے کے جا رہے ہیں اغوا کرنے کے لیے جا رہے ہیں مثلا تو لا یا جزلہ القصر تو اسی صورت میں یقین اللہ البتہ ایسے لوگ تو شاید نماز سے نہ پڑتا بنا اگر پاتے ہیں تو ان کے لیے تمام پڑھنا پڑے گا ان کے لیے قاصل جائز ہیں اس کے علاوہ حرمت یہ تو سارے گناہ کے سفر ہو اس کے علاوہ والمن اور نہ اس شہاز کے لیے قاصر جائز سے سفر ہو اس کا سفر اکثر من حضر ہی ایک شفر ہے اس کا جو ہے سفر اس کی حضرت سے گھر میں رہنے سے زیادہ وہ سفر میں رہتے ہیں جیسے ہمارے ڈرائیور طبقہ مثلاً راؤ پنڈی سے بلتستان گاڑی لے جاتے ہیں کوئٹہ سے پینڈی کراچی گاڑی لے جانے والے جو ڈرائیور طبقہ ہیں جو اکثر سفر میں رہتے ہیں کبھی کبھار گھر میں رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی قصر جائز نے کیونکہ یہ تو ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں تو اس لیے ان کے لیے قصر نے کو نماز پورا پڑھنا پڑتا ہے ولا اورن لیمن سفر وہ شخص جس کا سفر اکثر و زیادہ منحظر ہے گھر میں رہنے سے تو اس کے لیے قاصر جائز نہیں ہے غلط اس کے سفر جائز ہے لازم ہے سب کچھ ہے چونکہ یہ ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں اس لیے اس کو قاصر جائز ہیں ولا اورن اس شخص کے لیمن لایا تعین مقصد و پھر سفر جس کا جو ہے لیمن اس شاخ لایات نمایاں نہیں اس کا مقصد جو ہے پھر سفر اس سفر میں وہ اس سے پوچھیں بھائی کیوں جا رہے ہیں بھائی سفر پہ ایسے جا رہا ہوں ہاں گھومنے پھرنے جا رہا ہوں اچھا شوقیہ جا رہا ہوں فلاں جگہ پہ تو ایسی شرح میں جب اس کا کوئی اچھا نیک مقصد نہ ہو صرف شوقیہ جا رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے نماز میں قصر کرنا جائز ہیں نہیں پورا نہ پڑے گا اب آپ شا ہیں فل یجوز اللہ السقل جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ہمارے فقہ میں قصر پڑھنا واجب نہیں ہے ہاں دوسرے عالم اسلام کی جیسے شاخر میں ان کے لیے قصر پڑھنا واجب ہے مسافت پورا ہوگی قصر نہیں پڑھیں گے شرائط پورا ہوگی ان کی نماز باتیں اثر نہ پڑنا پڑتا لیکن ہمارے فقہ کے روشنی میں شاخر تعلیمات میں ایسا حقم نہیں ہے قصر پڑھنا جائز ہے عام حالت میں آپ قصر نہیں کر سکتے ہیں آپ سفر میں ہے اور سفر کے جو مسافت پورا ہو گئے سفر جائز سفر نے تو پھر آپ کے لق کرنے جائز سے واجب نہیں ہے۔ لہٰذا شاذ فرماتے پھل ندی یجوض اللہ عصق قاصر و جس کے عاصر جائز سے یجوز اللہ علاجمام اس کو پورا پورا پڑھنا وجائز ہے پس پھل مسافر پر مسافر مقین اور اس کے لیے اختیار ہے بین الاضمام کہ وہ اپنے نماز کو پورا پورا پڑھیں وہ القاصر یاد و رگت قصر کر کے اور ساتھ ہی اس کے سفر میں یہ بھی جائز و الجم و بین ظہر سفر میں لہذا جو ظہور عصر کو جمع کر کے پڑھیں والیشائن یعنی عرب عیشاء کو جمع کر کے پڑھیں ام تعدیم یا دون دونوں نمازوں کو مقدم کر کے تعادی سے مراد یعنی دونوں کو مقدم مراد کیا ہے یعنی کو عصر کو بھی ظہر کے ٹائم پر پڑھیں کو معرب کے ٹائم پر پڑھیں اس کو بولتے ہیں تعدیم جب آپ جمع گئے پڑن تو دو سوتے ہو جاتے ہیں نا یا عصر کو زور کے ساتھ پڑھیں یا ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھیں عصر کے ٹائم پہ پڑھیں یا کو عیشاء کے ٹائم پہ پڑھیں یا کو ماری کے ٹائم پر پڑھیں تو اس میں کہا امت تعادی یعنی ظہور کو جمع کر کے پڑھیں یا تقدیمن سے مراد یہ ہے ظہر عصر کو زور کے ساتھ پڑھنا مقدم کر کے عیشہ کو ععارف کے فراً بعد پڑھنا یہ ہے تقدیمن اور تاخیراً سے مراد کیا ہے آپ نے ظہور کا اپنے ٹیم پر نہیں پڑھا بلکہ عصر کے ٹائم پر پڑھیں تو زور کو جمع کر کے پڑھنے لیکن زور کو عصر کے ٹیم پر اور معرف کو عیشا کے ٹیم پر پڑھیں شفا احمد غروب ہونے کے بعد سفر میں ہیں دونوں بلا کا جائز ہے اس کے لیے کر سکتے ہیں کہ میں تو یا تعلیم یا تاخیران پڑھیں ولہ حاجت اور آیا ہے نیت ہے نیت کے اندر قصر کی نیت بھی اضافہ کرنا ضروری ہے عن وسلی مثلاً فرز اور قصراً ایسا کوئی نیت کرنا ضروری ہے نہیں۔ ایسا کوئی ضرورت نہیں ولہ حاجت للمسافر کوئی ضرورت نہیں مسافر کو نیت القصر اپنی نیت میں نیت نماز کو قصر کرتے ہیں اس میں کس قسم کی قصر کی نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں لہذا انشاء اگر آپ چاہیں تو قاصر کرو ہاں جی دور کا پڑو فی اوقات لتی ایسے وقتوں میں یہ لی بھی ہے جن میں قاصر کرنا مناسب ہے جیسے والی جے کیا جیسے وقت تع ہونے کی وجہ سے قاصر کرو ہاں جی واتمہ اور پورا پروف علاوقات الواثی تھے ان وقتوں میں جہاں آپ کی وقت میں غصہ تھے گنجائے سے تو ان میں پورا واتمہ پورا پورا فلاوقات الواثہ تھے ان وقتوں میں جہاں بڑی غصہ تھے اب ایک جگہ پر ٹھہنا ہے وہاں پر ایک دن بیٹھنا ہے جیسے زیارتوں کے سفر میں ہے ہاں آسانی پہ ایک دن پورا بیٹھنا ہے وہاں ٹھہ میں عبادت کے لیے ہے تو وہاں پورا پڑھ لیں ہاں جی تو شہ سے ہیں آپ کو لیجیے قصر کے نیت کرنا ضروری نہیں ہے بس میں اس سفر میں جا رہا ہوں اب میں اس سفر میں قصر کرتے جاؤں گا ذریعے نیت ضرورت میں اس نیت القاصر سے یہ بھی ہے اور نماز کے اندر بھی نیت میں قصران کے لوس کی بھی ضرورت نہیں ہے پھر شہز فرماتے ہیں لیکن ایک صورت ہے وہ علمل قصرا لیکن اگر آپ گھر سے نکلتے آپ نے اپنے آپ پر قصر کو لازم قرار دیں یعنی کہیں میں نے سفر میں قصر کرتے ہی جانا ہے مدتاً ایک مدت کو سفر میں تو پھر اگر آپ نے قصر کم پکا ارادہ میری سفر میں قصر کرتے ہی جانا ہے اور میرے سفر قصر کرنے جائز سفر ہے تو پھر اس کے سب میں پھر اعلیٰ الاظمام پھر اگر آپ نماز کو پورا کرنا چاہیں تو پھر فلابود للاؤ تو پھر لازمی اس کے لیے منیت القامتیں ایک جگہ پر ٹھہرنے کا نیت کرنا پھر منزل ایک جگہ پر صلاحیم تین دن اور اکثر پھر تو آپ کو اگر آپ نے خود کو پابند کیا میری سفر میں قصر کرتے جانا ہے تو پھر آپ کو قصر ہی کرتے رہنا پڑے گا مگر یہ کہ آپ کو تمام کرنا چاہیں تو ایک جگہ پر تین دن ٹھہرنے کا یا تین دن سے زیادہ ٹھہرنے کا آپ کا ارادہ ہو ہے تو پھر آپ نماز کو تمام پڑھ سکتے ہیں ورنہ آپ کو قصر ہی کرتا رہنا پڑے کیونکہ آپ نے قصر کی نیت کی وہ علم ی الجمل قصا آپ نے اپنے آپ کو مقصر کے ساتھ لازم قرار نہیں دیا ہے قصر کو اپنے پر لازم قرار نہیں دیا بلکہ آپ کا نیت یہ ہے جیسے موقع ہوگا ویسے نماز پڑھتے چلوں گا ہاں جہاں ٹائم ہوگا پورا پڑھوں گا جہاں ٹائم نہیں ہوگا قصر کروں گا پھر تو فلا حاجت علنت القام پھر تو جو اگر آپ پورا پڑھنا چاہیں تو آپ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ایک جگہ پر کچھ عرصہ ٹھہرنے کے لیے تین دن یا تین دن سے زیادہ ٹھہرنے کے لیے آپ کو جو ہے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گا ہاں جی بلکہ جو ہے آپ جیسے آپ کو موقع میسر ہو ہاں وقت ملے تو پورا پڑھو وقت نہیں ملے تو آپ کثیر کر کے پڑھو وقت تم ہو تو جیسے گاڑی کے سفر میں ہاں جی راستے میں ہوٹل وغیرہ میں آتے ہیں سنت نوافس زیادہ ہیں دوسرے لوگوں کو ڈسٹرب ہو جاتے ہو آپ کا انتظار کہاں کریں گے تو ایسے وہ اپنے پاس دور کا پڑھ کے فوراً گاڑی میں سوار ہو جائیں تو انہیں کالمات کے بعد آج کا درد ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ شاء اللہ باقی اداس ہم کل پڑھیں گے